ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد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 آل الحمدال ستائیس ستمبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن دو اور تین زلحجہ چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات ہم انشاءاللہ شاء تعالی قرآن کلاس نمبر ایک سو چوالیس میں سورت الطبہ کی چار آیات کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور وہ آیات ہیں سورت الطوبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ سے لے کر ایک تک ہماری آج کی یہ گفتگو ایک حساس ترین ٹاپک پہ ایک بڑے سینسٹیو ایشو پر ان اللہ ویڈیو بک بننے جا رہی ہے اور ہماری آج کی گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور بھائی فیس بک پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک دے دیں گے اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی ایٹ ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے مسئلہ نمبر اٹھانوے ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے بھائیو اس حوالے سے پوری دنیا میں اور خصوصا ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاشرے میں بڑے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ایک ایکسٹریم پہ ہمارے اہل سنت کہلوانے والے مین دو بڑے گروہ بریلوی اور دیوبندی اور اہل تشیہ کا بھی موقف وہی ہے اور دوسری ایکسٹریم پر اہل سنت کہلوانے والا ایک اور تیسرا گروہ یعنی اہل حدیث یا سلفی وہ ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو حق بات ہے جس کی جتنی حق بات ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور جو غلط بات ہے اس کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جذبات کی بنیاد پر نہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں رد کیا جائے اور چونکہ یہ لیکچر کریٹیکل ہے لہذا میں وہی بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیوں میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کیونکہ جو شخص اپنا ذریعہ معاش دین کو بنا لے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ یہ فرقے کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمیل آمیل بھائیو آج کے لیکچر کے حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے جس پہ صورت التوبہ کی یہ چار آیات بھی درج ہیں ایک سے لے کر ایک سو تک اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر پانچ قرآن پاک کے مختلف مقامات سے آیات درج ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ان کے حوالے بھی دیتا جاؤں گا آج کے لیکچر کے دوران جتنی صحیح الاسناد حادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو عربی سافٹ ویئرس ہیں مقبت اور دیگر سافٹ اسی کے مطابق بنتے ہیں پھر بھی اگر کسی کے کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی مجھے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈر نائنٹی فائیو ایٹ یام میرا ای میل ایڈریس ہے اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں یہ انتہائی کریٹیکل اور سینسٹو گفتگو ہے اور پلسرات پر چلنے کی ماند ہے کیونکہ جناب ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کے ایمان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ایمان کو ڈسکس کرنا ہو تو وہ شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے جذبات ان ایشوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کو بالکل الگ رکھ کر اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان اللہ ہم اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے َََََََََََََََََ ولا ولا اپنی گفتگ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی علی محمد محمد کما صلی ابراہیم ولا حمید مجید اللہ بارک محمد محمد ابراہیم علی براہ انك حمید مجید سورة التوبہ آیت نمبر 113 سے 116 اپنا ریفنس پیج نکال لیجئے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا لنبی والذین آمنون کسی نبی کو یہ شایع نہیں ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شایع نشان ہے اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ دعائے استغفار کریں مشرقین کے لیے ولؤ کانو الی قربا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو کتنی کلیئر کٹ بات ہے مادماں تبین الحم ان جہیم اس کے بعد کے ان پر یہ بات کھل جائے واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوستی ہی ہیں اخترفار ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے بھی ابھی ہی ان کے باپ کے لیے وہ تو نہیں تھا واد وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ذکر پھر سورہ مریم کی عائد نمبر 47 میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حق کے ریونج پہ ان کے جو باپ تھے آزر وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا عذاب دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام بڑی پیاری ان سے گفتگو یا باتی یا باتی کر کے چلتی ہے اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام جب دھمکی ملتی ہے ان کے باپ کی طرف سے سورہ مریم میتھ نمبر 47 تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بھی مشرق تھے انہوں نے اس وقت تو دعا کی ان کے لیے لیکن اس وعدے کی وجہ سے لیکن فلم تبین اللہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی اللہ ادب اللہ کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا تبر امن تو انہوں نے اپنے باپ سے اعلان نے برات کر دیا پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی ان ابراہیم الن خلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے حوصلے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی بردباری اور نرمی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اتنا برا سلوک کیا لیکن انہوں نے ان کے لیے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی روک دیا دعا کرنے سے اب یہ سورتہ کی آیت نمبر 115 بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اگر میں اس میں بھی گفتگو کرتا تو شاید ایک گھنٹہ اس کے لیے بھی چاہیے لیکن میں اس کو بس تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ گزار دیتا ہوں تاکہ اصلی ٹاپک کی طرف آئے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کو ہدایت دے یعنی انبیاء بیا کرام علی کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچائی ہو اور اللہ تعالی اللہ جان بوجھ کر گمراہ کر دے کسی قوم کو ایسا کبھی نہیں ہوگا حتٰین یو بین الحم ما یپون یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کھول کر ان کے لیے بیان کر دے گا کہ جس چیز کا ڈر انہیں سنایا جاتا ہے یعنی آخرت کا ڈر تمام دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں گے اس کے بعد وہ اپنی مرضی ہے اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان اللہ بکلی الشعین علیم بے شک اللہ تعالی ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اس کے علم میں ہے ہر چیز تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر قوم کو ہر شخص کو مرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ ہدایت ضرور دکھا دے گا اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرے لہٰذا یہ ہمارے جو بات تبلیغی جہاط کے بھائی جو ہیں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہمیں پوچھا جائے گا بھائی ہمیں نہیں پوچھا جائے گا ہم ضرور دعوت و تبلیغ کا کام کریں امبر بل مارو ونہیل ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کی جو صورت الحثر میں چار شرائط آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ بات لی ہے کہ دنیا میں ہر شخص تک حق بات پہنچانی ہے اور اگر نہ بھی پہنچی تو وہ پھر اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا وہ اہل فطرت میں سے ہوگا ان شاء آج ذکر بھی آ جائے گا اہل فطرت کون ہے تو بارن اللہ تبارک و تعالی خود اپنے اوپر رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میں ہدایت ضرور واضح کر دوں گا لیکن پھر شرط وہی ہے جو سورت الن میں آئی و لدین جہدینہ لنحدینا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے ایمان اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے یہ کبھی بھی اس طریقے سے حادی طور نہیں ملے گی اس کو ارن کرنا پڑے گا ایون کوئی اگر مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تب بھی اسے پوری ایفٹ پٹ کر کے ہاتھ بات تک پہنچنا ہے اب قادیانی اپنے زوم میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک قادیانی ہمیشہ صرف قادیانی علماء سے ہی تحقیق کرتا رہے گا کبھی دوسرے علماء کو نہیں سنے گا یا کتابوں سنت کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو ظاہر گمراہی پر مر جائے گا اسی طریقے سے ایک بریلوید و بندی اہل حدیث اہل تشیع جتنے مقابلے فکر ہیں اگر وہ صرف اپنے اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی بھی وہ کمپیریٹو اسٹڈی کر کے حق بات کو حاصل نہیں کر سکتے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے حق واضح کر دیا ہے اس حق تک پہنچنے کے لیے خود ایفٹ پٹ کرنی ہوگی ان اللہ ملک اور بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے اسی کے لیے ہے یخشی ومیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے تو پیچھے تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی یہ ساری تمکنت دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش کی تمکنت اس وقت تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے تو زندگی موت اس کے ہاتھ میں اور اس کی زندگی کیا ہے وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے مالک نصیر اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی دوست ہے اور نہ کوئی حقیقی مددگار اور پشت بنا حقیقی دوست وہی اللہ ہے اور اس اللہ کے ریفرنس سے ہی جس کے ساتھ دوستی لگانی ہے جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. لہذا اہل بیت ہوں صحابہ اکرام علی مردوان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو سب سے محبت اللہ کے ریفرنس سے بھائی یہ تو تھی صورت توبہ کی وہ چار آیات جن پہ انشاءاللہ اللہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی اب اس بحث سے صرف نظر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا یا تعارخ تھا کیونکہ تورات میں تعارق ملتا ہے پر بھی ابھی کا لفظ آیا آزر کے لیے اس حوالے سے کافی کنفلکٹ اور اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ موضوع ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ آیات اس امت محمد یا صلی اللہ علیہ ول وسلم کے ریفرنس سے کس موقع پر نازل ہوئی اور ان کا شان نزول کیا ہے لہذا انہی آیات کے کانٹیکس میں اور ایک اور آیت ہے سورت القص کی آیت نمبر چھپن جو آپ کے ریفرنس پر پہلی آیت ہے ریفرنس نمبر ون اس آیت کو پہلے پڑھ لیجیے ابودب اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم ان نقلا تحدی من اشبد ولا کن اللہ شاہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت ہے وہو و بالمخدیم اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے یعنی جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس خاص رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی ہدایت پر لا نہیں سکتے ہاں ہدایت کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں وہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں آتا ہے وہ ان نقل تحدیلا سیراۃ مستقیم اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف سراۃ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں رہنمائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے باقی اس رہنمائی کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گمراہی اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس بندے کی خود بدبختی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیوائن ڈسین ہے لیکن یہ نہ سمجھیے گا باد اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان میں ہدع نہ اس سبیلا امام ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو ہمارا اقرار کرو چاہے انکار کر دو باز اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا بلکہ کوئی شخص جان بوجھ کر خود حق واضح ہونے کے باوجود جس کو ہم اپنی وہ پنجابی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جدھر کان چٹا ہو جائے وہ تھا تو علاج کوئی نہیں نا آپ کوئی اگر کبے کو سفید کہنا شروع کر دے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے بالکل واضح ہے کہ کبوا جو ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی زبردستی گمراہی پر اتر آئے تو اس کو پھر اللہ تعالی زبردستی ہدایت نہیں دے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے ایسے شخص کے لیے بھی کوئی ایسی ہدایت کا دروازہ کھود سکتا ہے دعا قبول ہو جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جامعہ ترمزی میں صحیح صد کے ساتھ موجود ہے کہ الاشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما اور صحیح بخاری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا اوپر ہی گیا ہے تو اب یہ سعید المر جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے ان کو ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی اسی طریقے سے سیدنا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی سیدنا ابو حیرا پریشان ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت ختم ہو چکی ہے آپ دعا کیجئے کہ میری ماں کو ایمان ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سعید العبو حیرا کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے مکمل ہوتی ہے کہ میری ماں پہلے ایمان کے لیے تیار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ غسل کر رہی تھی اور دروازہ بند تھا انہوں نے کہا کہ باہر ہی رو غسل کر کے باہر آئی اندر نہیں جگہ اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو میں اسلام قبول کر لوں تو اب یہ جو ہدایت اس طرح کی ہے نا یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کسی کو ہدایت عطا فرمائے لیکن وسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ظاہر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی کہ پوری انسانیت ہی کلمہ پڑھ لیں لیکن آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ان نقلا تقدیم احباب بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے ولاکن اللہ یحدین یشاہ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وہ ہوا عالم اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے صورت القصص آیت نمبر چھپن اب یہ سورت القصث آیت نمبر چھپن اور سورہ التوبہ عائد نمبر 113 اور 114 ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے متفق ان علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں ہماری ٹاپ کی کتابوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3884 صحیح مسلم میں اس کے چار ترک ہیں 132 سے لے کر 135 تک کتاب الایمان شروع کے چیپٹر میں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے میں اللہ کے حضور اسے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کر سکوں گا دلائل کے ساتھ تیری بخشش کے لیے تو اسی سرحانے پر ابو جہل اور عبداللہ اللہ بن امیہ بھی موجود تھے انہوں نے جناب ابو طالب کو اس بات پر ورگلایا کہ آپ مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے تو وہ اس بات پر امپرسائز کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ابو طالب نے قبول نہیں کی بس اسی پر ان کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے سے روک دے تو وہ روک دیا پھر صورت و طبہ کے اندر سے اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی اس کانٹیکسٹ میں صورت الطبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ نازل ہوئی صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم میں بھی اور سات بخاری اور مسلم میں ہے کہ پرٹیکولرلی ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر صورت القصص کی آیتیں نمبر چھپن بھی نازل ہوئی ام نقلا تحدیم یہ شاہ بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی جناب ابھی طالب سے ان کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے تو بھائیو اسی کانٹیکس میں ایون احمد رضا بریلوی صاحب المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رافضیوں کے خلاف اہل تشید کا جو سب سے گھناؤنا گروپ ہے رافضی اس کتاب کا نام ہے رد الرافبہ یعنی رافضیوں کا رد پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ پہ پابندی ہے لیکن پھر بھی آپ کو نیٹ پہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی بڑی علمی کتاب ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکٹ میں یہ بات بھی لکھی ہے رد الرافزہ میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کہ بخاری اور مسلم کی ان واضح احادیث کی روشنی میں جو شخص ایمان ابی طالب کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے یہ میرا فتویٰ نہیں ہے تو ڈاکٹر تیر صاحب نے جو نجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی تو یہ فتویٰ احمد اب ریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا رد کیا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے تمام مقابل فکر کا بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں یا جتنے اہل سنت کے آپ شیوٹ ہیں حنفی شافی مالکی ہمبلی سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی ایون اہل تشیوں کے ہاں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں ایمان ابی طالب کا ذکر موجود ہو وہ کہتے ہیں ہماری بکس خاموش ہیں نہ تو ان کے کفر پہ دلائل دیتی ہیں اور نہ ایمان قبول کرنے پر لہذا ان کے پاس بھی کوئی مضبوط چیز نہیں ہے اہل سنت کا موقع بھی حق پر ہے لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جناب اب طالب کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں کہ کیونکہ ان کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں ہم ان کے ساتھ ان کے الفاظ بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیتے اور اس کے دلائل میں میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی بڑی رکت انگیز انشاءاللہ بھی بیان کروں گا تو چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے جناب عبد المطلب ہوں نام ہم احترام سے رہیں گے عبد المطلیب کا معاملہ ڈفرنٹ ہے ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی آپ کی عمر مبارک آٹھ سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں تین سو چھاسی نمبر حدیث ہے کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا اب ظاہر جس نے سنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم کی متفق ان لحدیث ہے بخاری میں چار مسلم میں چار غزوہ ہنین کے کانٹیکس میں آتا ہے کہ صرف اسی بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے اور صورت وطبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پہ گمنڈ کیا بارہ ہزار کا مسلمانوں کا لشکر تھا لیکن وہ سب کا سب تر بر ہو گیا جب قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اسی اصحاب رہ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا ایک رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے اور آپ نے لیڈ کیا اپنے اصحاب کو انم نبی یو لاک انبن ابد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر عبد المطلب کا نام بھی لیا اس رجسٹ کے اندر لہذا ہم تو احترام سے نام لیں گے چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے وہ عبد المطلب ہوں اب اس حوالے سے کہ ان کا نام احترام سے اور ان کا احسان پوری امت پر ہے بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے صحیح بخاری میں 3883 مسلم میں 510 سے لے کر 513 تک چار ترخ ہیں کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی اور جناب عبد المطلیب کے بیٹے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا ابو طالب تو آپ کی خاطر لوگوں سے لڑتے تھے آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور لوگوں سے آپ کی خاطر غصہ ہوا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میری وجہ سے ابو طالب کو نفع پہنچا اگر میں نہ ہوتا بخاری اور مسلم دونوں الفاظ ہیں اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتے اب وہ دوزق سے باہر نکال لیے گئے ہیں صرف ان کے پاؤں ٹخنوں تک دوزخ میں ہیں اور دوزخ کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے لیکن وہ کم عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ پاؤں صرف دوزخ میں ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے ول آزب اللہ تعالی اللہ اور مسلم کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ سو گیارہ نمبر جو ترک آتا ہے اس میں الفاظ ہیں وجت تو ہوں فی غماتم میں نے انہیں دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ان گڑھوں میں پایا فرج تو ہوں تو میں نے انہیں کھینچ نکالا ہلکے اذاب کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکال لیا اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اگر کوئی کافر ہے اب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر کو تو کوئی مرنے کے بعد نفع نہیں پہنچ سکتا لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈفرنٹ تھا ابو الحب بھی ہے اس کے خلاف پوری صورت نازل ہوئی لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈفرینٹ ہے کیونکہ ان کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تھے اور ایک احسان تو اللہ نے دنیا میں بھی اتروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے اور ابو طالب کے بیٹے سعید انہ علیب نے طالب کی پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں ہی اللہ تعالی نے ایک بدلا اتروا دیا بہرحال اس بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت ان ناطبیوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ابو طالب کے کوئی یا صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات نہیں اب کو ضد میں آ جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا تو وہ شیعہ کی ٹسل میں آ گیا ہمارا بھئی علیہ تشیوں کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا بات ہے بخاری اور مسلم کی کہ ابو طالب کے احسانات ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ نہیں ہے کہ سعید علی کے بغض میں آگر کوئی ابو طالب کا انکار کرنا شروع کر دے گا ان کے کوئی حصہ نہیں ہے ورنہ تو بخاری اور مسلم کا انکار لازم آئے گا لہذا ہم جناب ابی طالب کا نام احترام کے ساتھ اس حوالے سے لیتے ہیں اب جناب ابی طالب اور جناب عبد المطلب کے حوالے سے ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید بھائیو والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے لیے جو ہم نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے القرحان لہذا اور پاک کے ریفرنس سے اگلے کراس ریفرنسز جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ ان پر آ جائیے کراس ریفرنس نمبر ٹو سورت المائدہ کی آیت نمبر انیس اعوذ باللہ قبل العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل کتاب اے اہل کتاب یعنی جس اور کرسچنس پرٹیکولرلی قد جا اکم رسولنا یو بئین العقم الا من الرسل بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں الا فت من الرسل اس فترت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا ام تکلو ما جا انا ممبشیروں ولا نذیر تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر پانچ سو سال گزر گئے کوئی پیغمبر نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو ہم عظائد قبول کر لیتے تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے اللہ نے وہ ہجت ختم کر دی فَقَدْ جَاءَكُم بشیر ونذیر اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا یعنی ہمارے محبوب امام کائنات سید البلی والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و الاماولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ شیم قدیر اور اللہ تعالی ہر شہ پر قادر ہے اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتہ چل گیا جس کی وجہ سے ہم فطرت کا زمانہ کہتے ہیں ایک فطرت لفظ ہے نیچر وہ فوئیں را, تو را تا ہوتا ہے یہاں پر توئیں یا تو نہیں ہے بلکہ تا ہے تے فطرت زبر کے ساتھ فطرت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر پانچ سو تینتیس عیسوی سے لے کر پانچ سو اکہتر عیسوی تک فائیو سیونٹی ون تک یہ تقریباً جو سوا پانچ سو سال کا عرصہ ہے اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطفق اللہ حدیث حضرت عیسیٰ کے فضائل کے چیپٹر میں کہ باقی امبیا بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسا اور میں تو بڑے قریبی بھائی ہیں کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا تو یہ فطرت کا زمانہ تھا یعنی کہ ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو یہ گیپ آیا ہو انبیاء کرام علی مسلام کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط ہوئی اور یہ زمانہ فطرت کا تھا اس کا ایک اور پروف بھی اگلا کراس ریفرنس سورہ یاسین آیت نمبر تین تم درا پوما درا آبا فلون احمب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اور آپ کو مبوس کیا اس قوم کی طرف ام ما ام درا آبا اہم فہم غا تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنا دیں کہ جن کے اباؤ و اجداد تک کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گرد جو ہیں یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی ابراہیمی تھے وہ لیکن اولادن تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریبا ساڑھے تین سال گزر چکے ہوئے تھے تو اولاد ابراہیم سے باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر اس کے اوپر موجود تھے کچھ کرسچنز تھے باقی اوورال جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی اب اہل فطرت کا حکم کیا ہے پرانے حکیم کی روشنی میں یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے پرانے حکیم کا فتویٰ کہ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی ہاں کیا حکم ہے سورہ بری اسرائیل آیت نمبر پندرہ وما کننا و ادبینہ حق تہ رسولا اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرنے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر دیں اگر کسی کے پاس رسول نہیں آیا پیغمبر نہیں آیا تو وہ عذاب سے استثناء ان کو حاصل ہو جائے گا ظاہر حق ان پر واضح نہیں ہوا اب ہم تک حق کیوں پہنچ گیا کہ یہ قرآن سلامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہتی تو ہم پر بھی کوئی obligation نہیں تھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی لہذا یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی امنا ذکر انا بے شک اس ذکر یا دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بہاری المسلم اور کی متفع حدیث ہے جو میں نے نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت ہے قرآن اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے کوئی شخصیت نہیں ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے آپ کا خلیفہ بھی قیامت تک کے لیے ہے القرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معاوضہ ہے اس میں کافی احادیث اور آیات کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں ٹیمپرڈ فارم میں نہیں لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں جواب دے ہیں لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جایا کرتے تھے بوہاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل لمبیا کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سال تک جاری رہا ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا لہٰذا کوئی امبیگوٹی اور ابہام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اب امبیگوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمد کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اسی لیے اسے کتاب کو محفوظ کیا گیا اگلی کتابیں نہیں محفوظ نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے کیونکہ اس وقت پیغمبر آ جاتے تھے لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن بھی معذ اللہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی بغیر پیشگی ہی مغرت ہو جانی تھی لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں الحمدللہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے اور اسی کانٹیکٹ میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں 386 نمبر کتاب المان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں بس اس کے لیے ایک اجمالی تھا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشینٹ ہے قیدہ بنیادی تو باقی تفصیلات تو ظاہر یہاں مسلمانوں کو جانی مشکل ہو رہی ہے تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے امبی اکرام علیہ مسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالی کی برگاہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ دو حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبد اللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً اٹھارہ سال کی عمر میں کیونکہ عمر بڑی چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک چھ سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئی لہٰذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی اور قرآن بھی کہہ رہا ہے تم درا قما درا ابا آپ کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کیوں ابا کو ابا جاتو کو ڈر سنانے والا نہیں آیا اور وماکن نہ معدبی نہ حتہ نہ رسولہ ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ نبی ان میں مبوس نہ کر دیں قرآن کا مقدمہ بالکل چودومی کے چاند کی طرح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح بالکل کلیئر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اب رہا صحیح مسلم کی وہ دو حدیثیں جن کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ عقائد کے اندر دوسری طرف ڈیویٹ کر کے میں ان کو بھی یہاں پر ایڈریس کر دوں کیونکہ اہل حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مخالفین کے ضلع کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے صرف اپنی نہیں ٹھوکی جاتی یا اپنی زبردستی کسی کے دماغ میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ مخالفین کے ضلع بھی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصول اور مبادی قرآن حکیم کے خلاف کوئی ایکسپٹ نہیں ہوں گے یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی عقائد ہمیں فراہم کرتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھیے گا چاہے کوئی حدیث آئے کوئی روایت آئے وہ اس کتاب کی روشنی میں جج کی جائے گی یہ الفرقان ہے حدیث کو تو چھوڑ دیں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیا کہ تورات اور انجیل بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے الاامی کتابیں بھی ٹھیک ہے تو یہ کتاب ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الحمدللہ کوئی صحیح حدیث جو ہے جس کی سند ٹھیک ہو وہ کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہوگی ہاں بسا اوقات ہمیں لگتا ہے بظاہر کوئی آیات ٹکرا رہی ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی نے بڑی ریسنٹ ایگزامپل میں نے آج ڈسکس کی کہ سوریہ کسب میں آیا انقلا تخدیم احباب عین ابھی آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور سوریہ اشورہ کے اندر آیت نمبر باون میں بالکل الٹ بات آئی انقل تخدیلا مستقیم آپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں سراط مستقیم کی طرف تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی لیکن ٹکرا نہیں رہی وہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہاں پر ہے کہ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہاں ہے لطفی نہیں ہدایت دے سکتے یہاں ہے لا افدی دیکھیں لام علی زبر لا اور لام زبر لا کا کتنا فرق ہے لاہم تاکید بن جاتا ہے عربی میں تو الٹ مطلب بن جاتا ہے لا کا مطلب ہے نہیں لا کا مطلب ہے ضرور اگر علیف نہ ہو سا تو اسی والے سے میں نے وہ مسئلہ نمبر ٹوینٹی تقریباً پچپن من منٹ کا ریکارڈ ہے کراچ سیکھنے کا طریقہ میں نے چالیس منٹ کے اندر پورا کات کیسے ایک عربی کراط کو سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا, دیکھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر ٹوینٹی اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا تو وہ دو حدیثیں بھی آپ ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ پہ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پوری پانچ سو نمبر حدیث فائیو ہنڈریڈ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائی نہ ابی میرا باپ کہاں ہے یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالی غیبی خبریں عطا فرماتا ہے تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے ائی نہ میرا باپ کہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فن نار تیرا باپ تو دوزخ کی آگ میں ہے تو شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوا ہے تو آپ نے اسے واپس بلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و ابا کا فرنار بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دو میں ہیں بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں پانچ سو نمبر حدیث ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں وہ معذ اللہ تخر اللہ دوزخ میں ہیں تو الفاظ ذرا نوٹ کریں اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں انا ابی کے الفاظ ہیں اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا اور حافظ ابن کسی رائےما اللہ کا کال بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکٹ میں کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے والد کا لفظ جو ہے نا وہ ان انبیگوس ہوتا ہے والد وہی ہوگا جس نے جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر کیوں پرانے پاک میں سورت الزاد میں النبی اولا بالمؤمنین من انفس ہن وہ ازواجہ ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں وہ امت کی والدہ نہیں ہے ماں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں والد نہیں ہے ہاں کوئی سید ہو اور اہل بیت میں سے ہو اس کا معاملہ ڈفرنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آلیہ رسول میں سے لیکن ایز امت ہم آلے محمد میں داخل ہیں سب کی سب امتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے عل محمد میں پوری امت داخل ہے ہاں اہل بیت میں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. تو بارہ اس کے ثبوت میں آپ کا آخری کراس ریفرنس ہے سورت البکرا کی آیت نمبر 133 کہ ابی ابھی کا لفظ قرآن پاک نے چچا کے لیے بھی بولا ہے اور اسی کانٹیکس میں بخاری اور مسلم سے حدیث بھی میں انشاءاللہ ایک پیش کروں گا اعوذ باللہ اللہ علیم نے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کم تم شہدا بل مود اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا یعنی یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب ہے اسرائیل سورت الصور عمران میں ان کا لقب اسرائیل آیا ہے اسی وجہ سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لغب ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت اسحاق کے بیٹے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں یقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تھا کیا تم اس وہاں پر موجود تھے افقال علی بنی ہمات ابدون امبا آدی جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بارہ بیٹے تھے جن سے یہودیوں کے پھر بارہ قبائل بنے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر انہوں نے کیا نصیحت کی تھی انہوں نے کہا تھا ماں تبود نمبادی بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ باپ دیکھیں مرتے مرتے توحید کی دعوت دے کر جا رہا ہے اپنی اولاد کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد فلاں پلاٹ تم لے لینا اور فلاں بینک بیلنس تم لے لینا توحید فکر ہے آخرت کی عقید توحید کی یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تالو نب الح کا و الاح آبا کا و اسماعیلا و اسحاق انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی آپ کے معبود کی جس کا تعارف آپ نے ہمیں کروایا ہے وہ الاح آبا اور آپ آب کے جو باپ ہیں ان کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی الحم واہ اور الح تو سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہے وہ نشن الح مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اپنی شو کرتے ہیں اسی کے فرما بردار ہیں یہاں پر یقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا وہ تو بات سمجھ آتی ہے ان کے دادا تھے لیکن ابراہیم کے بعد کس کو اپنا باپ کہا اسماعیل کو اسماعیل اسلام تو ان کے باپ نہیں تھے چچا لگتے تھے کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم تھے وہ تو حضرت اسحاق تھے حضرت اسماعیل تو ان کے بھائی تھے حضرت اسحاق کے لہذا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے جب باپ کا چچا ہے تو اولاد کا بھی وہ چچا ہوگا لیکن یہاں پر ابی کا لفظ ان کے چچا کے لیے بھی بولا گیا اور اسی پر حافظ ابن کثیر المتوفا سات سو چوہتر ہجری جن کو اہل سنت کلوانے والے تینوں گرو بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں اور ان کی تفسیر کو ایک اعلیٰ درجے کی تفسیر مانتے ہیں اگرچہ میرے نزدیک اس میں کئی ایک عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور بسا اوقات شرپ کی بو بھی آتی ہے ان عقائد سے بہرحال میں نے اس کا رد مختلف موقع پر کیا ہے اوورال ایک اچھی کوشش ہے وہ اس میں انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکس میں لکھا یہی بحث کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیوں کہا کہ حضرت اسماعیل ہمارے باپ ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لنگوسٹک کے اندر عرب کی مائتالوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا حالانکہ ان کا اپنا باپ یاقوب اور یاقوب کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی اب اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے صحیح بخاری میں ایک صحیح مسلم میں دو ستہتر اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں مشکات میں بھی اس کا نمبر 1778 مشکات میں بھی موجود ہے زکوات والے چیپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوات وصول کرنے کے لئے بھیجا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یعنی جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی تو وہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکوات دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر کو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں دو ہزار دو نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ تو زکات جمع ہی نہیں کروا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسلمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلیب کی زکات میرے ذمے ہے اور اے عمر سن لو انا امر رجولہ سن و ابی بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے صحیح مسلم میں سے تھا نا انہیں ابھی بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہے اور یہ صحیح مسلم میں ہی ہے دو ہزار دو سو کے عمر عباس میرا چچا ہے اور یاد رکھ کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے مسلم کا جواب مسلم شریف سے قرآن سے تو خیر اس سے پہلے اس سے بڑا جواب الحمدللہ تو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے تو اس سے مراد تھے جناب ابی طالب جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا وہ باپ کی طرح ہی تھے پالا بھی تھا چچا سگے بھی تھے اور پھر پرورش بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لڑتے بھی تھے غصہ بھی کرتے تھے اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بنو ہاشم اس کے وہ سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکلیف تھی اس پہ دنیاوی طور پر سبب تو اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کو ہی بنایا تھا ایک حضرت ختیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مال کے ذریعے اور ابو طالب کی اسٹرینتھ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے مدد فرمائی تھی بہر تو یہاں پر کنایا ہے تیرا باپ اور میرا باپ ابھی کے الفاظ ہیں والد کے نہیں لہذا ہمیں پرانے پاک کی ان آیات کی روشنی میں تعویل کرنی پڑے گی کیوں کہ لتم ذرا قوم اما ام ذرا ابا ام فم اور مماکن نہ محدرین حتہ رسولہ بالکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب جناب ابی طالب کو لیا اب دوسری اور آخری حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار دو سو ستاون ہے مشکات میں بھی اس کا نمبر ایک ہزار سات سو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد ان کی قبر پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جا کر انتہائی روئے اتنا روئے اتنے روئے کہ تمام صحابہ کرام مسلم امام احمد میں آتا ہے تقریباً ہزار کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ ہیں مسلم شریف میں ان کی تعداد نہیں آئی وہ سب کے سب رونا شروع ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا اب تم قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے قبروں پر جایا کرو مزارات کے اوپر نہیں ہے قبروں کے اوپر ہے اب جہاں پر جا کر بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو وہاں پہ آخرت کیا یاد آئے گی لوگ تو آج مزارات کے اوپر وہ اپنے ویڈیو والے فون لے جاتے ہیں اور جا کر وہ پھر عورتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں جانے کی کوئی وزیلت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو اس حدیث کی وجہ سے بعض نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا تو یہ ان ڈائریکٹ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایمان پر نہیں تھیں تو بھائیو اگر یہ اس طریقے سے دلیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما سکتے تھے کہ میری والدہ چونکہ کافرہ مری ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے اور پوری ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے جاتے ہیں ایک بندے کی آپ آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی موقعوں پر دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے وہ تو کئی ایک علی سے موضوع بن جائے گا کسی بندے کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے مسلم مثلاً, مثلاً اب اگر میں ایک فیصلہ کرنا شروع کر دوں ابھی آپ خود بخود اس چیز کے اوپر پیچھے ہٹ جائیں گے صحیح مسلم حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چالیس نمبر کتاب ال ایمان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مکمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو جن جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں کی ہیں لگاؤں منافقت کا فتوا مسلم شریف کہہ رہی ہیں تو فتوا کن کن لوگوں کے اوپر جائے گا تو اب سب لوگ میرا گھیبان پکڑیں گے کہ نہیں نہیں آپ ڈائریکٹلی یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ وہ اس حد تک دشمنی پر گئے کہ ممبروں پر گالیاں نکالی بخاری اور مسلم میں آتا ہے برو میا کے دور میں حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی گئیں اس سے بڑھ کر بگزے علی اور کیا ہوگا تو لگاؤں فتوا صحیح مسلم دو سو چالیس منابکین کے نام گرنے شروع کروں تو آپ بھی اجازت نہیں دیں گے اور نہ میں کروں گا یہ بہت بڑا فتوا ہے کسی کو پرٹیکولرلی مینشن کر کے کسی کے اوپر فتوا لگانا جب تک کہ باز دلیل نہ موجود ہو اور اس کو بالکل نسکتی سے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے یہ بڑا سینسیٹو مسئلہ ہے کوئی ہمارے ماں باپ کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کی بجائے اگر کوئی خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ زیادہ ایسی آپ کے اوپر مبنی ہے بجائے یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور معاملہ بالکل خراب ہو جائے تو یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گا سورت الاحزاب کی آیت نمبر ستاون ہے سورت الاحزاب کی آیت نمبر چھپن ہے ان اللہ و ملائی کا تونبی اس سے اگلی آیت ہے سوریہ الحضاب کی آیت نمبر ستاون بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول دنیا جو لوگ بے شک ازیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں وہ عد الحم اداب مہینہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ابو طالب کا نام بھی بدتمیزی سے لینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے حتیٰ کہ یہ صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ابھی کہافہ ایمان لے کر ہے فتح مکہ پر حضرت بکر سی کے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرا باپ اسلام نہ لے کر آتا اور ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی تو حضور نے بھی پھر اپنے جذبات کو نہیں چھپایا اور کہا ابو بکر ہاں واقعی ابو طالب کے ایمان لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی بدسپت تیرے باپ کے ایمان لانے وہ بھی فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے نوے سال کی عمر میں تقریباً اور وہ فوت بھی بکر صدیق کے بعد ہوئے ہیں پھر تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس میں بڑی احتیاط ہے لہٰذا اس حوالے سے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے محترم اور شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری انہیں کے موقف کو اڈاپٹ کروں گا جو احتیاط پر مبنی ہے میں نے ان پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے اڑھائی گھنٹے کا تقریبا مسئلہ نمبر 80 کے نام سے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق و عالم دین اس میں ان کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ان کا اپنا ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام احادیث ہیں لیکن میں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں ان کے الفاظ ہیں یہی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے اس میں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے کوئی الفے ایسے الفاظ نکلیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دوں اور دوزخ میرا مقدر بن جائے ان رسول دنیا بن مہینہ اور دیوبندی عوام کے برعکس حضرات کا نبی صلی اللہ علام کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے متلقن کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافی تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازبیت دینے کے مترادف نہیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا, دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں گالیاں دینا برا کہنا مخالفت کرنا یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے تو بریلو اور دیوگتی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی عیت نہیں حدیث نہیں ہے میں چو تھا سار اس حدیث کا جواب سوچا ہوں. وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا ان کو برا کہنا یہ بھی آپ کو تکلیف دینی اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے اگرچہ بریلوں دوبنیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی کاری اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے برے سخت الفاظ لکھے میں بیان نہیں کر وہ کتاب آپ دیکھ سکتے میرے پاس موجود ہے اور اس نے سیوتی کا رابط کیا تو اس بارے میں جو والے حدیث ہو اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی حدیثیں صحیح ہیں صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اسی وجہ سے جو ہیں ہم سارے ہمارے امار ضائع ہماری باعث اور یہ تو شیخ صاحب کا وہ موقف تھا جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے سترہ جون دو نو کو جو میں نے شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کا سو سوالات والا انٹرویو ریکارڈ کیا جو ہزاروں لوگ یوٹیوب ٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اسی گفتگو کے بعد میں نے شیخ زبیر علی صاحب سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ڈسکشن کی اور میں نے یہی سارے دلائل ان کے سامنے رکھے جو آج میں پہلی دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آ رہا ہوں شیخ صاحب کہتے تھے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں اب ان کی احتیاط تھی میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھا موقف ہے وجہ کہ بندہ اپنے گاٹے کو فٹ کر لے جائے خام خاں راہ جاندے دی تو میں نے جب شیخ صاحب کو یہ دلائل رکھے تو مجھے کہا بھائی بس, بس بس بس بس میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ملاقات کروں یہ میری اگر آپ خواہش پوچھیں تو یہی ہے الحمدللہ اچھا اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں مرنا چاہتا چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشید ہو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخ رسول ہو کر مروما آز اللہ یہ کسی کی خواہش نہیں ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص من ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو الحمدللہ ایسا کوئی مستانی مولویوں کا جو پراپو گنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گساخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا لہذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور فتوا پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں اور قطب سطح میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی دو ہزار دو سو ستاون نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل دو ہزار پینتیس آتی ہے تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرق کی قبر پر جانے کا جواز تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے جیسے امام بخاری نے کتاب اجتظان چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر ایک باپ باندھ رہا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز اور دیکھیے وہ حدیث لے کے آئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہور تعلیم فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا اس سے امام بخاری نے ایک رزل نکالا کہ کسی کے ہاتھ کو دو ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے یہ جائز ہے اور نیچے سلب کے اقوال بھی لکھے کہ سلب دو ہاتھ سے مسافہ بھی کرتے تھے اسی تو یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا اس طریقے سے امام نسائی نے بھی لکھا اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مقدہ فکر ہے اہل سنت میں تھے ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے کہ ایٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے تو خام اپنے گلے مصیبت نہ فٹ کریں اور کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت نہ دے لی جائے لیکن یہاں پر میں ہمارے جو بریلوی اور جو بندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں ان کے لیے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں ملہ علی کاری جو ہنفیوں کے مرشد اعظم ہیں المتوفا دس سو چودہ ہجری ملا علی کاری جن کی وہ شرح مشک بھی ہے یعنی امام منیفا رحمت اللہ علیہ اور ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پرسنالٹی گزری ہے وہ ملا علی کاری ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر خلی آب اللہ اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی تقریباً سو سفوں پر ہے وہ کتاب میں نے دیکھی ہے مقصبۃ الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو فر پر مرے تھے یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کے بلکہ معتقد کا انہوں نے استعمال کیا عقیدت مندوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام حنیفہ کا نقل کیا ہے الفک اکبر کتاب سے جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوخ کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کی ان کی ہے ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام عنیفا کی وفات کے تقریبا پونے دو سو سال بعد لکھی گئی ہے اس کی صنعت کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے اس اعتبار سے تو کسی بھی کتاب کی امام عنیفہ تک صنعت ثابت نہیں نہ ہدایہ کی نہ دور مختار کی تو الفیق اکبر سے امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے شروع میں نقل کیا کہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے تو یہ انہوں نے نقل کیا لہٰذا یہ ایک چوتھی چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی تین چیزیں اس سے پہلے بھی فکا حنفی کی بتا چکا ہوں ایک تو مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے امام عنیفا رحم اللہ نمبر دو شوال کے چھ روزوں کو وہ بدت کہتے تھے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شوال کے چھ روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور بخاری مسلم کی پچاس حدیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے اور تیسری کہ وہ عقیقے کو بدت کہا کرتے تھے حالانکہ صحیح بخاری کے اندر پورا عقیقے کے اوپر چیپٹر موجود ہے اور یہ چوتھی چیز بھی آپ کو پتا چل گئی امام عنیفا رحمت اللہ علیہ کے ریفرنس سے اگر یہ ان کی کتاب ان تک واقعی پہنچتی ہے تو ورنہ یہ پیچھے والے لوگ جو ہیں یہ انہی کا کارنامہ ہے بہرحال یہ کتاب جو ملا علی کاری نے لکھی المتوفہ دس سو چودہ ہجری یہ انہوں نے جلال الدین سیوتی اشافی کے رد میں لکھی کیونکہ انہوں نے نو کتابیں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن ثابت کرنے کے لیے اب جلال الدین سیوتی وہ ہیں جن کو اہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گوندی بی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوتی کہتے ہیں جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا ایون یہ جو شیخ ذکر کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا یہ سیوتی نے نقل کیا ہے شیخ ذکر بےچارے نے سے اٹھایا ہے یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوتی کا کیا ہوا ہے اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شروع سدور فی ال القبور اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے پانچ سو سال بعد آپ صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ استف اللہ تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المطحفی نو سو گیارہ ہجری مشہور ہیں اور چونکہ یہ بریلوی دوبندی آل عزیز تینوں کے نزدیک شیخ زبر علی صاحب برال ان سے اعلانے برات کرتے تھے کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجیں موجاں عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا ان کو چونکہ عقل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوتی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے تو وہ الاانے براد کرتے تھے اور میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوتی کا نام لیا انہوں ان نے کہا جی چھوڑو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہم کتاب و کے دلائل کے اوپر بات کرو تو سیوتی نے جب کتابیں نو لکھی ان کے رد میں ملا علی کاری نے پھر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ دلائل ہے امام حنیفہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کو پر مرے تھے وہ لے آزود بارت سیوتی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیاتیاں کی وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں کٹھی کی کی کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایت لکھنے میں تو سیوتی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ بولے اب تعالی تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرے تو سورت الانبیاء کی عائد نمبر پچانوے ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے مرا ہوا شخص کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا اب اس قسم کے واقعات اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو صورت و توبہ کی عائد نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر المتویٰ 774 سو ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی اور امام تہاوی المتوفیٰ 321 سو ہجری اور امام قرطبی المتوفی 668 سو ہجری ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا اور آباد ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیوں نہیں ہے تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی الانبیاء المبیات نمبر پچانوے یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں بالکل جھوٹی روایتیں ہیں ملا علی کاری نے پھر ان روایتوں کا رد کیا اور ان روایتوں کا رد ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ سب کچھ جھوٹھی روایتیں ظاہر ہے آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو ملا علی کاری نے جو پوری کتاب لکھی ہے اس میں ساری باتیں وہ غلط نہیں لکھی ہیں جو جھوٹھی باتیں تھیں سیوتی صاحب کی وہ انہوں نے ان کا رد کیا اور امام قرطبی کا اور آف ابن کثیر نے جو انڈورس کیا ہے اس کا بھی رد ہوا لہٰذا یہ بالکل غلط ہے ہم اس عقیدے کو قرآن حکیم کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں اور بخاری المسلم اور کی وہ نے حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے تو جو بندہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کے کوئی توبہ کروا بھی لے تو کسی کام کی نہیں جب وہ زندہ تھا اور اس میں نزا کا عالم آ گیا موت کا غرغرہ آ گیا تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے چلے جائے کہ ایک بندے مرے ہوئے بندے کو آپ زندہ کریں جو روایتیں بھی بالکل جھوٹی ہیں لہٰذا آج کی گفتگو کا کنکلوژ کیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا احسان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے یہ اہل فطرت میں سے تھے لہٰذا ہم وہ ایکسٹریم رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ وہ انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا زندہ ہو کے دوبارہ اور یہی معاملات اور نہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں ان کو اہل فطرت میں داخل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت کرتے ہیں اور میں آخر میں ضرور دعا کروں گا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے یہ جرت کی پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لیول کا کوئی عالم نہ تھا نہ اب کوئی ہے موجود علمی اعتبار سے میرے نزدیک تو علماء عرب میں بھی اسماع اجال کے علم کے اعتبار سے چاہے شیخ البانی ہو یا کوئی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ دیا تھا کسی اور کی مہارت نہیں تھی اور کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر اسی ضرور دیکھیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق و عالم دین اس میں میں نے اس کے علمی دلائل بھی دیے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے انہوں نے کم از کم ایک دفعہ یہ اعلان حق بلند کیا ہے کہ بھائی خاموشی خاموشی اختیار کرو اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا اب یہ کرٹیکل لیکچر ہے کہ میں اس لیکچر کے اینڈ پہ وہ کلپ بھی شیخ صاحب کا ڈال دوں تاکہ اگر کسی نے میری بات کو نہیں ماننا ضد اور ہٹدرمی کی وجہ سے کم از کم وہ شیخ زبر علی صاحب کی بات کا ضرور ریکارڈ کرے کہ اتنا بڑا عالم جس کے پاس علمی دلائل بھی موجود تھے پھر بھی انہوں نے اس معاملے میں احتیاط سمجھی اور کسی بھی گستاخی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں انہوں نے کہا حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں حدیثوں کا انکار نہیں ہے وہ آگے نہیں گئے اس کی تعویلات کی طرف میں نے الحمدللہ اس کی علمی دلائل بھی سامنے رکھے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کسی پہ فتوا نہیں لگاتے میں تو امام نسائی پہ فتوا نہیں لگایا کہ انہوں نے کیوں باپ باندھا ہم کسی پہ فتوا نہیں لگاتے یہ خوارج کا طریقہ ہے اور اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے اس کے بعد معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک وما علينا اللہ البلاغ المبین